آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ ال علیہ الَّذِينَ اصحابینف و الرَّحْمَةِ الدینفاطیرحمتِ و أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ بسم الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ وَجَعَلَ از انبشتیاتی ان إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ مرحم يَتَفَكَّرُونَ وقال اللہ تبارک وط فی مقام آخر ہُن لباس الَّم ون تم لباس الُن وقال اللہ تبارک وط فی مقام آخر و بالمعروف فإن كرهتم كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العلي العظيم وقال قائد العظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا و او اوکما قال عليه علیہ والسلام وسلام و صدق رسول النبی الکریم ونہن کلم و شاکرین و والحمد للہ رب الْعَالَمِينَ درود شریف پڑھ لیں اللهم مسلِ وسلم مبارک علامن اسمح محمد احمد حامد محمود حاشر عاقب منصور معید و علی محترم بزرگو اور عزیز دوستو ہماری گفتگو کا سلسلہ حقوق العباد کے حوالے سے زوجین کے حقوق تک پہنچا تھا جس میں پیش نظر آیات مبارکہ جن کی ابھی ابھی ہم نے تلاوت و سماعت کی سعادت حاصل کی ہے سورہ روم کی آیت نمبر اکیس وَمِنْ من آیاتی ہیی ان, ان خلق کم ان خل قلکمن انفسکم ازوا جا لسکنو کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اندر تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو اور دونوں میں ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت رکھ دی اس میں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں جو لوگ اس میں سوچ اور فکر رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور حدیث سے مبارکہ بھی پیش کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو اپنے گھر والوں سے التفات رکھتا ہو اچھا سلوک کرتا ہو تمہیدی گفتگو اس حوالے سے گزشتہ نشست میں ہو گئی تھی اور آپ کو چند بنیادی اصول اور زوجین کے حقوق بتا دیے تھے اب اس کی تفصیل میں ہم آج بات کر رہے ہیں عورت کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اس میں بھی حکمت کار فرما ہے اور اللہ رب العزت کی حکمت تھی کہ نہ حضرت آدم علیہ السلام کے سر سے پیدا کیا اما ہوا کو نہ ان کے پاؤں سے پیدا کی بلکہ پسلی سے پیدا فرمایا علماء نے لکھا کہ اس کو دل کے قریب سے پیدا کیا تاکہ اولاد آدم اس کو دل کے ساتھ رکھے اس سے محبت اور مودت کا برتاؤ کیا جائے نہ اس کو سر سے پیدا کیا کہ اس کو سر پہ بٹھا لو نہ اس کو پاؤں سے پیدا کیا کہ اس کو پاؤں کی جوتی سمجھو بلکہ دل کے قریب سے پیدا کیا کہ یہ تمہارے دل کے سکون کا باعث بن جائے چنانچہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی زوجین کے حقوق بیان ہوتے ہیں تو اس سے آگے اللہ پاک فرما دیتے ہیں کہ وطق اللہ اللہ سے ڈر اختیار کرو اللہ سے ڈرو اس معاملے میں وہ أَنَّكُمْ ان کو اور جان رکھو کہ تمہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے لہذا اپنے اہل و عیال کے معاملے میں اپنے ماتحتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے ڈر اختیار کرو یعنی ان کے حقوق پورے پورے ادا کرتے رہو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں قرآن کریم کی ایک صورت سورہ حق اکطلا فرماتے ویلمتین اللہ زینہ عزکتا لو النا سے یستوفون ہلاکت ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اب ہم جب یہ صورت پڑھتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ دکانداروں سے متعلق بات ہو رہی ہے کیونکہ کانٹا اور ناپ تول کے جتنے بھی آلات ہیں یہ دکانوں میں ہی ہوتے ہیں تو یہ دکانداروں کی بات نہیں ہے یہ پوری انسانیت کو حق تعلی فرما رہے ہیں اور بالخصوص مسلمان تو اس کا اصل مخاطب ہے جس سے کہا جا رہا ہے ویلمتین کہ ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں خود لینا ہو تو زیادہ لیتے ہیں اور جب دوسرے کو دینا ہو تو گھاٹا اور کم تول کر دیتے ہیں تو یہ صرف دکاندار کی بات نہیں ہے کہ آٹا دال چاول وہ مہنگا یا اونچا تولتا ہے یا کمزور تولتا ہے یہ زندگی کے تمام معاملات میں اونچ نیچ کرنے والے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرنے میں اونچ نیچ کا مظاہرہ کر رہی ہے وویل للمتصفین کا مصداق بن رہی ہے اور اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کر رہا ہے تو وویل للمتصفین کے مصداق میں آ رہا ہے۔ اگر باپ اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو وویل للمتصفین کے زمرے میں آ رہا ہے۔ اگر بچے اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو وویل للمتصفین کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ بلکہ راہ چلتے ہوئے لوگوں کے حقوق سلب کرنے والا بھی وائل للمتففین کے زمرے میں آتا ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ دکاندار پھنسیں گے جو جو اپنی معاملات کی زندگی میں جو جو معاشرت کے معاملات میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے وہ اس کا مصداق بن رہا ہے دو مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے ویل کا لفظ استعمال فرمایا کہ خسارہ ہے تباہی ہے بربادی ہے ایک یہ سورت سورہ متفقین کہ ویلتفین اور ایک ویل الک المزہ ایب جوئی کرنے والا گوئی کرنے والا دوسروں کے عیوب بیان کرنے والا اور دوسروں کے عیوب ٹٹولنے والا اس کو بھی خسارے کا اور گھاٹے کا سودا ہو رہا ہے اس کا اور کسی کے حقوق سلب کرنے والا کسی کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت برتنے والا اس کے لیے بھی گھاٹے کی بات اور یہ دوسروں کے دلوں کو دکھ پہنچانے کی بات ہے کسی کی آپ نے ایب جوئی کی اور پھر اس کو آپ محفل کی زینت اس بات کو بنا دیتے ہیں اور اس سے آپ لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں تو یہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے خلاف بات ہوئی تو ایب گوئی ہو گئی ہے اس کے دل کو تکلیف پہنچی اور کسی کے آپ نے حقوق سلب کر لیے تو اس کے بھی دل کو تکلیف پہنچی تو اللہ پاک نے ان دونوں گناہوں کے لیے سزا یہ منتخب فرمائی کہ فرمایا نار اللہ راہ اس کے لیے ہم نے آگ جلا رکھی ہے آگ تیار کی ہے اور ایسی آگ ہے کہ تت الف ادا کہ وہ آگ دل پر جا کر اٹیک کرے گی جو مجرم ہوگا جو اس سزا میں مبتلا ہوگا اس کے دل پر جا کر وہ آگ حملہ وروگی جیسے امریکہ نے گائیڈڈ میزائل تیار کیے نا جو جا کر ٹھیک اپنے نشانے پر لگتا ہے تو وہ امریکہ کا کمال نہیں ہے وہ اللہ نے اپنی عیسائیت کی تصدیق کروانی تھی کہ میری آگ جو میں نے جہنم میں بنائی ہے وہ ٹھیک اپنے نشانے پر جا کر بیٹھے گی تم نے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی تو اب انجام یہ ہوگا کہ تمہارے دل کو ہماری آگ نشانہ بنائے گی تو اس لیے حقوق کے معاملات میں انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اور کوشش یہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو جاؤں ورنہ تو پھنس جاؤں گا مارا جاؤں گا ہم دوسروں سے تو اپنے حق کو بڑے آرام سے مانگتے ہیں لیکن دوسروں کے حقوق جو ہمارے ذمہ فرض ہیں اس کی ادائیگی میں ہم بڑے سست رفتار ہیں دیکھیں اللہ رب العزت نے دین پر عمل کرنے والی عورتوں کو یہ خاصیت اور یہ مقام عطا کیا ہے کہ جو بچیاں جو عورتیں اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ کے دین پر عمل کرتی ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں اس کو اپنے جنت کی حوروں کی سی صفات دے دیتا ہوں چنانچہ مسلمان بچی کبھی عربہ جنت کی حوروں کی مسداک ایسی ہوگی اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ صرف اپنے شوہر کی عاشقہ ہوگی اس کا دم برتی ہوگی کبھی قاثرات و طرف کہ جس طرح جنت کی حوریں اپنے جنتی شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف ان کے ذہن میں خیال ہی نہیں آئے گا ایسے مسلمان عورت اور مسلمان بچی جو دین سے جڑی ہوئی ہو اس کو کوئی غیر ماہرم مرد متوجہ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی سمت اور اس کا قبلہ متعین ہوتا ہے جس کے اندر دینداری ہوتی ہے اس کو اللہ یکسوئی عطا کر دیتے ہیں اور یہ یکسوئی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ اپنے خلیل کو عطا فرمائی تو فرمایا قانتا طلّہ حنیفا ان ابراہیم کان امتا میرا ابراہیم اپنے معاشرے میں تھا تو تنہا مگر کان امتن وہ اتنا کام کر گیا جیسے پوری امت کام کر جاتی ہے اور کیا کام کر گیا کان تل حنیفہ وہ جڑا ہوا تھا بس ایک یکسوئی پر تھا کہ ایک رب کو الہ مانتا تھا تو یہ یکسوئی اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں جس گھرانے میں دین ہو جس بندے میں دین ہو اس کو اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں پھر اس کی مثال جنتی لوگوں جیسی ہو جاتی ہے پھر اس کا نظر التفات ادھر ادھر نہیں جاتا یکسو ہو جاتا تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو آج کی ملاقات میں ان تمہیدی گزارشات کے بعد میں جس مقصد کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آج مسلمان مرد عمومی طور پر اپنی خواتین کے بیویوں کے حقوق سے واقف ہی نہیں ہیں کہ ہمارے ذمے شریعت نے کون کون سے حقوق ان کے لگائے ہوئے ہیں اور ہمارے ذمے ذمہ داری کیا بنتی ہے چنانچہ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں اور اس دواجی زندگی گزارنے کے معاملے میں عمومی طور پر مردوں سے تقریباً ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جن کو اگر گنا جائے تو تقریباً ان کی تعداد دس بنے گی ویسے اور بھی زیادہ ہوں گی لیکن موٹی موٹی جو غلطیاں ہیں وہ تقریباً دس ہوتی ہیں اور اس دواجی زندگی خوشگوار گزارنے کے اگر اصول بھی دیکھے جائیں تو وہ بھی تقریباً دس ہیں تو آج کی اور آئندہ کی ملاقات میں انشاءاللہ پہلے غلطیاں گنوائیں گے پھر اس کے بعد اصول بتائیں گے بنیادی طور پر ایک مسلمان بچی جب کسی گھر میں بیاہ کر جاتی ہے نکاح اس کا ہو جاتا ہے اس کی تین ضرورتیں ہوتی ہیں تین ضرورتیں پہلی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو تحفظ فراہم کیا جائے اس کی جان مال عزت و آبرو کو تحفظ فراہم کیا جائے اس کو کہتے ہیں پروٹیکشن یہ شور کے ذمہ فرض ہوتا ہے کہ جس کو وہ عقد نکاح میں لایا اس کی جان مال اور عزت کو تحفظ فراہم کرے اور دوسرا عورت جب اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر شوہر کے گھر میں آتی ہے تو وہ توجہ کی محتاج ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو توجہ دے اور تیسرے وہ جو بھی اچھا کام کرے تو وہ اس کی تعریف چاہتی ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے یہ تین اس کے بنیادی ضرورتیں ہوتی اور ہمارا مسئلہ یہ ہمارے معاشرے کا کہ ہم پہلے کام کرتے ہیں بعد میں پھر اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ہمارے معاشرے کی حالت یہ پہلے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں پھر جا کر مفتیوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت میں نے طلاق دی ہے بیوی کو تو اس کا کیا حکم ہے اج جب وہ کہتا ہے بھائی جب طلاق دے دی تو بات ختم ہو گئی تو پھر کہتے ہیں نہیں وہ تو میں نے غصے میں دی تھی تو یہ کوئی تمغہ اور میڈل تو ہے نہیں کہ کسی سے خوش ہو کر آپ کہیں میں آپ کی خدمات سے بہت خوش ہوں لہذا میں آپ کی خدمت میں طلاق کا تمغہ پیش کرتا ہوں بھئی یہ تو ہے ہی غصے میں دی جانے والی چیز تو ہم سیکھتے بعد میں پہلے کر گزرتے ہیں یہ ہماری ایک عادت ہے پاکستانی قوم کی تو یہ سیکھنا چاہیے یہ علوم یہ باتیں یہ معاملات آپ جس جس قدم پر جس جس سٹیپ پر جا رہے ہیں تو اس کے مسائل معلوم کر لینے چاہیے آپ جب دکانداری کرتے ہیں تو پہلے دکان کے اتار چڑھاؤ کو بھی معلوم کرتے ہیں نا کہ اس کی ہول سیل مارکیٹ کہاں پر ہے یہ چیز مجھے سستی کہاں سے ملے گی پھر وہ اس کو فروخت کیسے کروں گا انجینئرنگ کہاں سے حاصل ہوگی پھر کس طرح میں اس کو ترتیب دوں گا پھر بلڈنگیں کیسے بناؤں گا طبیب بنوں گا تو پہلے علم حاصل کرتے ہیں پھر اس کے بعد جا کر طبیب بنتے ہیں نا پہلے کلینک کھول کے بعد میں کتاب تھوڑی پڑی جاتی تو معاملات سیکھیں تو دس بنیادی غلطیاں جس میں ہم عورت کو نہ تحفظ فراہم کر پاتے ہیں نہ اس کو توجہ دیتے ہیں اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جس کے وجہ سے ازدواجی زندگی عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہے اور اس عدم توازن کی وجہ سے اچھے خاصے شریف لوگوں کے گھروں میں گھریلو مسائل اور جھگڑے جنم لیتے ہیں اور پھر وہ پریشان ہو کر کہتے ہیں ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے یہ جادوگر بڑے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں لگے ہوئے کہ بس آپ کے گھر میں ذرا خوشی آئے تو صحیح وہ اس کو روک لیتے سب سے بڑا جادو ہم نے خود اپنے اوپر کر رکھا ہے کہ ہم بندے اللہ کے ہیں اور بندر بنے ہوئے ہیں اللہ نے ہمیں بندہ بنایا ہم بندر بن گئے ہم نے جینس چڑھا لی ویلنٹائن ڈے منالیا بسنت منالی عجیب بادشاہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ملین کی نقل اتارتے چلے جاؤ اور اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ تو تم اللہ کے عذاب کو براہ راست دعوت دے رہے ہو پھر کہتے ہو کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں زہر الفساد فل بربہ بیما کا سبت عید جتنا فساد ہے نا زمین پر خشکی پر اور تر پر جتنا فساد ہے اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں حضرت انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے اللہ پاک فرماتے یہ ساری ہماری اپنی کرتوتیں پھر ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا تو بنیادی طور پر جو شوہر حضرات غلطی کرتے ہیں وہ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بیوی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کو بڑا بڑا پن سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اندر قوت ہے اور میں مضبوط اعصاب کا مالک ہوں اس لیے بیوی کو نظر انداز کر دیتا ہوں جو اس کی ضرورتیں اس کو توجہ نہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی پہلے یعنی ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے پہلے اس کے لیے خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے رشتے لاتی ہے پھر جب بہو آ جاتی ہے پھر وہی وہ اس کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ساس بہو کے جھگڑے ہمارے معاشرے کی زینت ہیں اور عاملین کی دکانیں انہوں نے ہی سجائی ہوئی ہیں بہو جا رہی ہے کہ میری ساس گونگی ہو جائے ساس کہتی ہے میری بہو جو ہے آپاہج ہو جائے لنگڑی لولی ہو جائے اس کو بکری بنا دو اور تاویز گنڈے کی دکان چل رہی ہوتی ہے ان کی انکم ہوتی ہے تو شوہر کی سب سے پہلی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو نظر انداز کر دیتا ہے دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا لی تسکن کہ یہ تمہارے سکون حاصل کرنے کی چیز ہے وجال بین کم موتم رہما اور اس میں ہم نے تمہارے لیے مودت اور رحمت رکھ دی ہے ایک مودت پہ ہی بات ختم ہو جاتی تو بھی کوئی حرج نہیں تھا مگر قرآن کریم کی صداقتیں ایک ایک زاویے کو کھول کر بیان کرتی ہیں کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو ابتدائی دور میں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو میاں بیوی اپنی محبت کے ذریعے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں تو اس کو اللہ رب العزت نے مودت سے ظاہر فرمایا کہ تمہارے درمیان مودت اور محبت ہوتی ہے دیکھیں بات بات پہ گھر میں نوک جوک ہو جاتی ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں لیکن پھر جب ان کی ضرورت اٹھتی ہے تو پھر ان میں دوستی ہو جاتی ہے پھر تعلق قائم ہو جاتا ہے جیسے دوستوں میں کبھی جھگڑا کبھی خوشی کبھی ناراضگی مگر دوست ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں تو یہ ہے مودت اور بڑھاپے میں جب وہ تقاضے کمزور پڑ جاتے ہیں تو پھر شوہر کو بیوی کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے بیوی کو شوہر کے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے باقی ان کی زندگی پھر صوفیانہ گزرتی ہے مگر اس ایک دوسرے کی ضرورت کو اللہ پاک رحمت سے بیان فرما رہے ہیں کہ پھر ان کے درمیان اگر چاہت اور خواہشات نہ بھی ہوں تو وہ ایک دوسرے کی جوانی کو یاد کر کے ایک دوسرے کے احسانات کو یاد کر کے ان کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرتے ہیں بی سوچتی ہے کہ یہ میرے بچوں کی کھانے پینے کا ان کے لیے معاش کا ذمہ دار تھا ساری زندگی ہمارے لیے لا لا کر کھلاتا رہا تو چلو آج اگر یہ دو باتیں سخت بھی کہہ دیتا ہے بڑاپے میں تو کوئی بات نہیں مجھے برداشت کرنا چاہیے یہ ہے وجالہ بینکم مبدتم و رحمہ یہ ہے وہ اور شور سوچے کہ اس نے ساری زندگی یک یکسوئی کے ساتھ میری خدمت میں گزار دی اب اگر یہ بیمار ہو گئی ہے بوڑھی ہو گئی ہے بولتی رہتی ہے عمر کی وجہ سے تو مجھے نظر انداز کر دینا چاہیے میرے بچوں کی ماں ہے میرے گھر کا سکون رہی ہے یہ, یہ ہے راہماں تو شوہر عمومی طور پر پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ترم خان سمجھنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بیوی کے طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہوں میں تو بس سارا دن ماں کی قدموں میں بیٹھا رہتا ہوں میں تو بہن بھائیوں کی باتیں سنتا گھر آ کر بیوی سے جیسے روٹے ہوئے ہیں اور جا کے ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں دیکھیں اللہ رب العزت میاں بیوی کے تعلق پر خوش ہوتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک عرش بری پر خوش ہو جاتے ہیں اور طلاق وہ واحد چیز ہے حدیث میں آیا کہ وہ واحد مباح ہے وہ واحد جائز قسم کی چیز ہے جس کو جس کا جواز تو اللہ پاک نے دیا ہے لیکن اس پر خوش نہیں ہوتے ناخوش نہ ہوتے تو جب آپ کی بیوی عدم توجہ ہی کا شکار ہوگی تو پھر شیطان اس کے دماغ میں تانے بانے چلائے گا کچھ اور پلاننگ بنائے گا اور اس دواجی زندگی خسارے اور نقصان کا شکار ہو جائے گی لہذا شوروں کی پہلی غلطی جو عدم ہی کی ہے اس کو درست کر لینا چاہیے اور جس طرح اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بھائیوں کو وقت دیتے ہیں اس طرح اپنی ازدواجی زندگی میں اپنی بیویوں کو بھی وقت دیا کریں ان کی پریشانی کو سنیں اس کے ساتھ بات چیت کریں اور اس کی باتوں کو کی حوصلہ افزائی کریں اس کے کاموں کی تو بات بنتی چلی جاتی پھر وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے اور جس گھر میں جھگڑے اور فساد وہ گھر تو جہنم بن جاتا ہے دوسری غلطی شوہروں کی یہ کہ وہ طلاق کی دم کی بات بات پر دیتے ہیں بیوی ذرا سی کوئی بات کر لے کوئی مطالبہ کر لے آگے سے کہتے ہیں تم تو اس قابل ہو کہ تمہیں ابھی میں گھر بھیج دوں میں کہ بھیج دوں تمہیں طلاق دے دوں تمہیں یوں کر دوں تمہیں چھوڑ دوں دوسری لے آؤں تیسری لے آؤں بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جیسے اللہ پاک نے فل سپیریئر پاور بنا دیا ہے حالانکہ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ, وَلَن أَن مِن بَيْنَ وَلَو حَرَصْتُمْ کہ تم کسی صورت بھی بیویوں کے درمیان اگر تمہاری بیویاں دو ہوں تو ان کے درمیان عدل قائم کر ہی نہیں سکتے وسلاسا تو پھر فرمایا انخلا اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم سے عدل قائم نہیں ہوگا تو چار کی اجازت تو دے رکھی ہے مگر اگر تم ڈر رکھتے ہو کہ میں ان دونوں کے درمیان عادل قائم نہیں کر سکوں گا تو پھر جو ہے انسان کے بچے بن کر ایک کے ساتھ زندگی گزار لو دیکھیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں ان کی بارگاہ میں ایک صحابی عورت آئی تو کہنے لگی امیر المومنین میرے شور بڑے نیک اور شریف انسان ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں رات کو تحجد پڑھتے ہیں پوری رات مسلے پہ گزارتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ اللہ نے بڑا نیک شور دیا آپ حضرت بھائی اپنے کاب رضی اللہ ساتھ بیٹھے فرمانے لگے امیر المومنین یہ خاتون آپ سے اپنے شور کی شکایت کر رہی ہے عجیب حیران ہو گئے فرمایا نہیں نہیں وہ تو تعریف کر رہی ہے اس تعریف کے اندر شکایت چھپی ہوئی ہے کہ میرا شور دن میں روزے رکھتا ہے رات کو مسلح پہ ہوتا ہے میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے فرمایا عجیب عجیب حیران ہو گئے فرمایا وہ بھئی ابن کاب سے فرمایا تم ہی چونکہ اس مسئلے کو سمجھو تو فیصلہ بھی کر دو کیونکہ تم اس کے زیادہ حق رکھنے والے ہو کہ جو تم نے مسئلے کو سمجھا میں تو سمجھ رہا تھا صرف تعریف کر کے جائے مجھے کیا پتا تھا کہ حیا میں سمٹی ہوئی تربیتی یافتہ جس کو دین کے معاملات کا پتہ ہو حیادار عورت اسی انداز میں شور سے شکایت کرے گی تو اس کو تم سمجھو فیصلہ بھی آپ کرو اب وہی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے اس کے شور کو جب امیر المومنین نے بلوایا تو بھائی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ تم تین دن روزے رکھا کرو اور چوتے دن افطار کیا کرو چوتھے دن تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو وہ دونوں چلے گئے بی بی بی بی خوش ہو گئی جزاک اللہ امیر المومنین اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت وی ابن کعب سے پوچھتے ہیں کہ بابا تم نے فیصلہ بڑا عجیب کیا یہ تین تین کی شرط کیوں لگائی ہے فرمانے لگے امیر المومنین اصل میں یہ بھی اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے نا فن کی ہو ماتا وبا کہ مرد کے لیے زیادہ سے زیادہ چار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے تو میں نے فیصلہ اسی قرآن کی آیت کی بنیاد پر کیا کہ اگر اس شوہر کی چار بیویاں ہوں گی تو اس عورت کی باری چوتھے دن آیا کرے گی تو میں نے وہ تین دن چونکہ اس کی اور بیویاں نہیں تھی وہ تین دن میں نے اس کی عبادت کو دے دی اور چوتھا دن میں نے اس عورت کے لیے مخصوص کر دیا فرمایا تم نے تو اس فیصلے پر مجھے اور زیادہ حیران کر دیا تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو ہم جب دین کی طرف آ جاتے ہیں پھر ہم صوفی بن جاتے ہیں یا مکمل بدماش یا مکمل صوفی اور صوفی پھر کہتا ہے جی لا یو میں نے کسی سے وفا ہی نہیں کرنی ہے نہیں نہیں حقوق سب کے ادا کرنے صوفیت اس کا نام نہیں ہے دیکھیں نا وہ صاحب رسول ہے سوفی بننے جا رہا ہے بیوی بی کا حق ادا نہیں کر رہا تو بیوی بی نے کتنے پیارے انداز میں امیر المومنین کے آگے اپنا استغاثہ رکھا تو صوفیت اور دینداری اس کا نام نہیں ہے کہ آپ گھر آئے اور بس بیوی سے کہیں درس کا ٹائم ہو گیا میں درس میں جا رہا ہوں پھر وہاں سے گشت کا ٹائم ہو گیا پھر وہاں سے مجھے اجتماع میں جانا ہے پھر وہاں سے میں نے سال میں ٹائم لگوانا ہے دیکھیں حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو عموماً مدینہ کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے تو ایک گھر سے کچھ عشقی آشار اشعار کی آواز سنے تو حیران ہو گئے دیکھا تو کوئی خاتون اپنے شوہر کو یاد کر رہی کہ کاش کے تم گھر پر ہوتے وغیرہ وغیرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور پوچھا کس سے اپنی بیٹی اور امت کی ماں ام المومنین سیدہ حفسہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بیٹی ایک عورت شوہر کے بغیر کتنے دن گزار سکتی ہے ام المومنین فرماتی ہیں کہ جو عدت اللہ پاک نے عورت پہ رکھوائی ہے نا یہ عدت کے دن گزار سکتی ہے چار مہینے دس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احکامات جاری کر دیے جو مجاہدین یا جو لوگ کاروباری اسفار پر اپنے گھروں سے باہر ہیں ان کو چوتھے مہینے لازمن واپس آ جانا چاہیے فوجیں اس طرح تشکیل دی کہ مجاہدین کے ساڑھے تین پونے چار مہینے ہوتے تو دوسری فوج ان کے پاس پہنچ جاتی اور ان کی کمک کو واپس بھیج دیتے کہ اب تم کچھ دن گھر پر رہو اب دیکھے بتانے والا کون ام المومنین امت کی ماں جس کی عفت و اسمت پر اللہ کا قرآن گواہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی وہ رفیقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہیں جس کی پاک دامنی میں کوئی شک نہیں وہ بتاتی ہیں کہ عورت کی ضرورت چار مہینے دس دن سے زیادہ اس کے بعد عورت کو ضرورت پیش آئے گی تو ہم اور آپ کس باغ کی کس کھیت کی مولی اور گاجر ہیں ہم بڑی خوشی سے بتاتے میرا بیٹا پچھلے سات سالوں سے لندن میں بیٹا ہمارا سعودی عرب گیا ہوا ہے کمائیاں. اور بچی کو ادھر ساتھ بٹھایا ہوا ہے تم نے پھر شیطان تمہارے گھروں میں ڈیرے نہیں ڈالے گا تو کہاں جائے گا اور پھر تم غیرت کے نام پر قتل و غارت نہیں کرو گے تو کیا کرو گے جاؤ جا کر دیکھو سرحد کے علاقوں میں پنجاب میں بڑے دھوم دھام سے شادیاں کرتے ہیں جب شور سعودیہ چلے جاتے ہیں پھر انسان تو انسان ہے جب شیطان ان کے دماغ میں بس جاتا ہے کوئی غلطی ہو جائے وہی شور آ کر پھر اس کی موت کا ذریعہ بنتا ہے سینکڑوں لوگ ایسے مارے گئے ہیں تو ایسا کیوں کرتے ہو دنیا اور دولت کمانا سب کچھ نہیں ہے یہ غیر مذہب لوگوں کی اصطلاحات ہیں کہ تمہارے پاس بینک بیلنس ہونا چاہیے تمہارے پاس یہ ہونا چاہیے تمہیں آزاد ہونا چاہیے تمہیں یوں ہونا چاہیے یہ ان کی باتیں ہیں اللہ پاک کا مطالبہ یہ کہ تمہاری عزت اور پاک دامنی پر حرف نہیں آنا چاہیے تمہارے غیرت ایمانی پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے تمہارا وکار مجرو نہیں ہونا چاہیے اور ہم کہتے ہیں یہ سب ہو جائے بس پیسہ آتا رہے تو ایسا نہیں ہوا کرتا تو طلاق کی دم کی شور بڑے آرام سے دے دیتے ہیں دوسری شادی کی باتیں بہت کرتے ہیں ذرا سا بیوی کوئی تھکاوٹ کا اظہار کر دے کہ گھر کا کام کرتے کرتے تھک گئی ہوں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یا گھر میں یہ مسئلہ ہے او ہو بھائی وہ ایک شور تھے وہ گھر تشریف لاتے پروفیسر صاحب ہوں گے تو بس کتاب کا مطالعہ ہی کرتے رہتے کتاب کھول کے دیکھے جا رہے ہیں بیوی انتظار کرے کہ تھوڑا سا میری طرف توجہ وہ کتاب تو وہ بیوی آخر کہتی ہے کاش کہ میں کتاب ہوتی پروفیسر صاحب نے ذرا چشمہ یوں کیا یوں دیکھا کہنے لگے کتاب نہیں تم ڈائری ہوتی تو اچھا ہوتا ہر سال نہیں ڈائری آتی ہاں ایک ایک سال کے بعد تبدیل ہو جاتی, آہ, جاتی. تو میرے محترم بزرگوں یہ تیسری بڑی غلطی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں پھر نبھا نہیں سکتے نبھا نہیں سکتے مگر دھمکیاں دیتے ہیں کہ دوسری شادی کروں گا بات بات پر آپ کسی بچے کو ڈانٹے بچے کی عزت نفس مجروح ہوگی وہ محفل میں رونا شروع ہو جائے گا جھڑک دے آپ کسی کو تو جب معصوم بچے کو جھڑکا جائے اور وہ رو پڑتا ہے اپنی عزت مجروح ہونے پر تو عورت تو بڑی عمر کی ہوتی ہے اب تم بیوی کو لا کر اس کو دس آدمیوں کے بیچ میں بے عزت کرو نند کے سامنے بے عزت کرو ساس کے سامنے بے عزت کرو تو آخر وہ بھی تو عزت نفس رکھتی ہے تمہارے جو جھگڑے ہوں جو شکایتیں ہوں بند کمرے میں ہونے چاہیے اس سے بچوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے صاحب اولاد لوگ اگر بیویوں کو گھر کے اندر کھلے ماحول میں جھڑکیں اور لڑیں تو اولاد کے ذہنوں پر اثر پڑتا ہے سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں بھائی تمہارا جو بھی پڈا ہو اس کو بیڈ روم تک رکھو تو بے عزت کرنا بات بات پر یہ بھی کوئی شرافت نہیں ہے یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے یہ مردوں کی ایک بڑی غلطی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنقید نہیں فرمایا کرتے تھے تعریف فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بات مزاج کے خلاف بھی ہوتی تو خاموش رہ جاتی ایک صحابی رسول کی شکایت آئی کہ وہ نوجوان ہیں تو نوجوانوں کی ذرا نیند بڑی وہ ہوتی ہے گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں ان کی تحجد کی شکایت آئی کہ یہ نوجوان صحابی جو ہیں تحجد نہیں پڑھتے اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری محفل میں فرما دیتے کہ بھئی فلاں نالا ایک آدمی ہے یہ تحجد نہیں پڑتا یا تم کیوں تحجد نہیں پڑھتے ہو تو اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز دے کے فرمایا بہت یہ آدمی بہت اچھا ہے اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ تحجد بھی پڑھے بات وہی وہ ہے مگر طریقے سے سمجھایا تعریف کر کے سمجھایا تو وہ اور ذرا چوڑا ہو گیا کہ چلو اب میں کوشش کروں گا کہ کل سے تعجب بھی پڑھوں تو ہم تعریف تو ہمیں آئی نہیں ہوتی یعنی تعریف ہم نے سیکھی نہیں ہے نا شکوے شکایتیں تنقید سالن اچھا بنایا ہو اس کی تعریف نہیں ہوگی چٹنی میں نمک زیادہ ہو گیا او oh, ہو oh, تم نے کبھی ڈھنگ کا بنایا ہی نہیں کبھی تم نے پیش ہی نہیں کیا ڈھنگ کی چیز یہ ہو گیا وہ ہو گیا اتنی وہ بیچاری بھی نالا ہو جاتی ہے کہ ایک تو اس کو رات کو بارہ بجے تک یہ دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے گھر تشیف لائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو ٹھنڈا کھانا کھلایا جائے مگر میں اس کے لیے گرم گرم تیار کرتی ہوں پھر بھی نقرے کر رہا ہے تو یہ غلطیاں ہیں ہماری اور اس پر ہمیں نظر رکھنی ہے تو ہمارا گھر تباہی سے بچتا رہے گا پانچویں غلطی ہے کہ ہم بیویوں کو وقت نہیں دیتے وہی حضرت بھائی کاب رضی اللہ عنہ واقعہ اس میں آپ ذہن میں رکھے چھٹا یہ کہ بیوی کے لیے ہم سب سے زیادہ پابندیاں رکھتے ہیں تمہیں دستانے بھی پہننے چاہیے موزے بھی پہننے چاہیے بیوی کو ہم کہتے ہیں تم مکمل سراپا پردے میں رہو اور خود حضرت صاحب سراپا دیکھتے رہے ہیں ہر جگہ نظریں تھنڈی فرما بیوی بی ساتھ ہوتی ہے تفسریں بھی اورے ہوتے ہیں ایک ایسی کمبختے دیکھو کیسے بال کھول کے جاری وہ کہے گی اللہ کے ولی مجھے تو تُو نے قید میں ڈالا ہوا ہے اور دوسروں کی بچیوں کو تو دیکھتا پھر رہا ہے عجیب صوفی ہے تو جہاں دیکھیں اصول سب کے لیے ایک یہ نہیں ہے کہ عورت کو تو پردے کا پابند کیا اور مرد کو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ نہیں آپ جو چاہیں آپ کبھی بیچ پہ چلے جایا کریں کوئی بات نہیں آنکھیں ٹھنڈی کر لیا کریں کبھی کبھی میلے میں ذرا تالیاں بجا لیا کریں بنگڑا لگا لیا کریں نہیں نہیں آپ کے لیے بھی پابندی ہے کل منی یا من مین پہلے آپ کو کہا کہ آپ کی نگاہیں ٹھنڈی ہونی نیچے ہونی چاہیے پھر آپ گھر میں اپلائی کریں شریعت کو مگر ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میرے لیے کوئی قید نہیں ہے قید تو ساری بیویوں کے لیے ایسا نہیں ہے پھر تم پر مغرب اعتراض کرتا ہے اور مغرب بھی سب سے زیادہ صوفی حضرات خوش ہوتے ہیں مغرب جانے کے لیے کسی طرح کوئی بہانہ مل جائے کہ جاب مل جائے کچھ ہو جائے او اب وہاں بیچاری بیویاں جو ہیں وہ گھروں میں اور شوہر صاحب جو ہیں وہ مغرب کا تو کھلا ماحول ہے تو بس وہ پھر کہتے ہیں دوسری شادی لازمی ہے جنت کی ساری عور ادھر ہی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے جو اعتدال آپ اپنے گھر والوں کے لیے جو ضابطے پسند کرتے ہیں وہ ضابطے آپ کے لیے بھی اور اس پر عمل ہوگا تو آپ قابل تقلید شوہر کہلائیں گے جب آپ کی نگاہوں میں حیا ہوگی تو آپ کی اولاد بحیا بنے گی دیکھیں بیوی سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہوتا وہ ایک بزرگ تھے نا وہ اس کو اللہ پاک نے کرامت دی وہ ہوا میں اڑا کرتے تھے تو وہ بیوی اس کو نہیں مانتی تھی لوگ سارے خادم کھڑے ہوتے حضرت پیر صاحب کہتی کہ پیر ہے کچھ بھی نہیں اس نے اللہ سے دعا کی لا کبھی اللہ کی بندی کو بھی ذرا میری کوئی کرامت دکھا دیں تو اللہ پاک نے اڑنے کی صلاحیت دے دی ابھی اپنے گھر کے اوپر سے اڑا بیوی نے بھی دوپٹہ سر پہ کر کے اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کیا اللہ تیرا کتنا عظیم بندہ ہے بیچارہ گھر کے باہر اترا اندر داخل ہوا کہتی کہ بزرگ بنے پھرتے ہو آج میں نے بزرگ دیکھا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں تو اس نے بھی ذرا چوڑے ہو کے کہا کہ غور سے نہیں دیکھا تھا میں ہی تھا کہ میں تبھی کہوں ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے تو بیویاں خوب پہچانتی ہیں کہ حضرت کتنے پانی میں تو لہذا حضرت کو لحاظ کرنا چاہیے اپنے اوپر بھی شریعت کی پابندیوں کو نافذ کرنا چاہیے جس طرح دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں اور ساتویں بات یہ کہ بات بات پر نکتہ چینی کی عادت جو ہے نا اس کے بجائے تعریف کا راستہ جیسے میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو لگانا تہجت پر چاہتے ہیں مگر تعریف ایسی فرمائی کہ فرمائی یہ کتنا اچھا آدمی ہے کیا ہی خوب ہو گئی ہے تحجد بھی پڑھنے والا ہو جائے تو یہ اپریشن کا راستہ ہے دیکھیں جب آپ تعریف کر کے کوئی کام لیں گے نا کسی سے تو ایک بڑا مند آدمی تھا اس کا گھر تعمیر ہو رہا تھا تو جب سٹرکچر کھڑا ہو گیا اور اندر فنیشنگ کے اوقات آئے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم یہاں تک میں نے گھر تعمیر کر دیا اب اندر کی ڈیکوریشن یہ تم عورتوں کا کام ہے تو یہ میں سب تمہارے سپرد کرتا ہوں مگر ایک چیز میں خود بناؤں گا بیوی بھی بی بی حیران ہو گئی کہ سارا گھر تو اس نے اختیار مجھے دے دیا کہ تم اس کی مختار ہو مگر ایک چیز میں خود بناؤں گا کہنے لگی وہ کون سی چیز ہے جی جو آپ خود بنائیں گے تو اس نے کہا کچن میں خود بناؤں گا تو وہ عورت کہنے لگی کچن تو ہم عورتوں کی چیز ہے اس کو آپ کیوں ڈیزائن کریں گے <سلام> کہ لگے در اصل مجھے تم اچھی لگتی ہو نا تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ کچن میں تم تھکو اور کچن میں تم سارا دن رہو گی تو میں تمہارے لیے اس کو ایسا مزین کرنا چاہتا ہوں ایسا آئیڈیل کچن بنانا چاہتا ہوں کہ تمہیں تکلیف نہ ہو اب دیکھیں وہ لیرا اس سے کام ہے سارا دن کچن میں وہ رہے گی مگر بات اس نے اتنی بڑی کر دی کہ بیوی بی بی بی بچتی چلی گئی کہ میرا شور کیسا عجیب آدمی ہے میرے لیے خود کچن ڈیزائن کر رہا ہے تو دو بول جو ہوتے ہیں نا میٹھے وہ بہت کام کر جاتے ہیں مگر ہم ہم میں ساری کرواہٹ اتر آتی ہے جب ہم گھر کی دہلیز پر پہنچتے باہر اتنے میٹھے شریف النفس کہ کوئی ٹھوکر بھی مار دے تو ہم سے غلطی ہو گئی آپ تو سیدھے جا رہے تھے ہم ٹکرا گئے آپ سے اور گھر آ جائیں تو ساری رعونت اس کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہے جیسے ہٹلر کی اولاد میں یہی رہ گیا ہو بس باقی سب ختم ہو گئے تو دو بول ہنسی خوشی کے انسان کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دلاتے ہیں اور جیسے بات ابتدا میں گئی آٹھویں غلطی یہ کہ ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان فساد کسی تیسرے بندے کے ذریعے سے ہوتا اب اس تیسرے بندے کو نار اللہ قدا اطلعہ علیہ سے ڈرنا چاہیے کہ جب میں دو بندوں کو لڑاؤں گا اور دو ایسے رشتہ داروں کو لڑاؤں جن کی جن کی مسکراہت ایک دوسرے کے لیے اللہ کی خوشی کا باعث ہے جن کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا اللہ کی خوشی کا باعث بنتا ہے اور ان دوروں کے درمیان میں درارے ڈال رہا ہوں تو میری مغفرت ہو جائے گی کبھی نہیں وہ ہے نا کہ للت القدر کی رات سب کی مغفرت ہوتی ہے مگر کینہ پرور آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی تو یہ کینہ پرور نہیں ہے کہ دو میاں بیوی بی کے درمیان جھگڑے کا اور فساد کا باعث بن رہا ہے لہٰذا جھگڑا میاں بیوی بی میں جب بھی ہوگا اس کا ذمہ دار کوئی تیسرا ہوتا ہے مگر ان دونوں کو بے وقوف بنا جاتا ہے اور یہ لڑ پڑتے ہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور نوی غلطی یہ ہے کہ شوہر عموماً بیویوں پر الزام لگا دیتے یاد رکھیے گا جس آدمی کے اندر اپنی کمی ہو جس آدمی کے اندر اپنی کمی ہو وہ دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھا کرتا ہے تحمل مزاجی بہت بڑی چیز ہے دیکھیں اللہ پاک قدرت والے ہیں اختیار والے ہیں ان اللہ اعلیٰ کل شعیع مطلق اور اللہ کے پاس طاقت بھی ہے اللہ جیسا قوی اور طاقتور کوئی نہیں اور اللہ کی نافرمانی روئے زمین پر کتنی ہو رہی ہے آپ کے میرے اندازے سے زیادہ ہو رہی ہے. مگر طاقت کے ساتھ اللہ کے اندر حلم ہے علم کے ساتھ حلم ہے اور حلم کہتے ہیں تحمل مزاجی کو بردباری کو اب جس کے پاس علم بھی ہو اور جانتا بھی سب کچھ ہو طاقت والا بھی ہو دبوچ سکتا ہو مگر اس کے حلم کا عالم یہ ہو کہ وہ بڑے بڑے گناگاروں کو ڈھیل دے دیتا ہے اور ہمارے اندر کوئی یعنی تحمل مزاجی نام کی چیز ہی نہیں ہم ایک دوسرے پر الزام کی بھوچال کر دیتے ہماری زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہیں یاد رکھیے گا اصحاب کحف نے جب نیند سے بیدار ہوئے نا تو اپنے میں سے ایک دوست سے کہا کہ کوئی ہے جو ہم میں سے جائے اور ذرا پاکیزہ قسم کا کھانا لائے تو ایک دوست نہامی برلی میں جاتا ہوں اب جو باقی اس کو رخصت کر رہے ہیں تو رخصت کرتے وقت اس کو جو نصیحت کر رہے ہیں وہ قرآن کا بالکل درمیانی لفظ ہے قرآن کریم کا مکمل نصف لفظ جو ہے وہ ہے اور یہ قرآن کریم میں عمومی طور پر جلی قلم کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ این سینٹر پوائنٹ ہے قرآن کا یعنی قرآن کا مرکزی خیال یہ کہ تمہارے اندر التفات ہونا چاہیے ولی تلطف تمہارے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے تمہارے اندر بھائی چارے والی باتیں ہونی چاہیے تمہارے اندر لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, چاہیے تم تو الزام کی بوچار کر دیتے ہو ایک دوسرے پر مگر قرآن کہتا ہیں ولی کہ دل جوئی دل جوئی کرو ایک دوسرے کی ایک دوسرے سے دل آزاری نہ کرو ایک دوسرے کی یہ قرآن کا مرکزی خیال ہے اور آخری غلطی شوہروں کی ہے کہ بیوی بی کے رشتے دار اس کو بڑے برے لگتے اور اس کا برملا اظہار بھی فرماتے بھائی ظاہر ہے جیسی محبت آپ کو اپنے والدین سے بہن بھائیوں سے ہے ایسا وہ بھی تو جیتا جاگتا انسان ہے اس کے بھی ماں باپ ہیں بھائی بہن ہیں اور آپ اس کے کہہ دیں کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو مگر تمہارا مجھے زہر لگتا ہے وہ ابا جس کے قدموں میں اس کے لیے جنت ہے تم اس کو کہ تمہاری ماں تو مجھے بالکل زہر لگتی ہے تو یہ غلطی نہیں تو اور کیا ہے شریعت تو تمہیں سمجھا رہی ہے کہ جیسے تمہارے ماں باپ ہیں ایسے اس کے ماں باپ ہیں تمہارے ماں باپ کا احترام اس پر فرض ہے اس کے ماں باپ کی عزت و تکریم تم پر فرض ہے تمہارے بہن بھائیوں کے لیے جیسے تم کہتے ہو کہ میرے بہن کے آگے تم نے کھانا نہیں رکھا میرے بھائی کو تم نے وقت پہ چائے نہیں پیش کی لہٰذا ماں بدولت کو غصہ آ گیا ہے تو ایسا وہ بھی تو ہے نا اس کے بھی تو رشتہ دار ہیں تو جب تم اس کے رشتہ داروں کو اس کے منہ پہ برا بلا کہو گے تو پھر وہ تم سے وفا تھوڑی کرے گی لہٰذا یہ بنیادی دس غلطیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں چل رہی ہیں ہر گھر کی کہانی ہے اور پھر ان کو ختم کرنے کے لیے دس اصول ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں بیان ہوں گے آج آپ کی کلاس ہو گئی اس کے بعد بیویوں کی کلاس لیں گے مگر میں ان سے درخواست کیے جا رہا ہوں کہ بی بیویوں کی کلاس سے پہلے ان کو بلا لیں تو اچھا ہوگا تو یہ کہتے ہیں راستہ نہیں کھلا ابھی اللہ پاک کرے کہ آپ کے راستے کی ہے جی ٹھیک ہے جب تک ہم مردوں کی کلاس لیتے رہے یعنی ٹھیک ہے جی ٹھیک دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو کوئی بات ہو اور وہ پوچھنا چاہے تو میں حاضر ہوں بالکل بالکل الحمد للہ